محترم سامعین اللہ تبارہ کا و تعالی ساری کائنات کا خالق ہے اور وہ ایک ہی ہے پوری کائنات میں اور کوئی خالق نہیں ہے بڑے سے بڑے انبیاء اولیاء عطقیا صلاحہ شہداء بڑے بڑے کرنی والے بڑے بڑے مقام والے بڑی بڑی کرامتوں اور معجزات والے یہ سب مخلوق ہیں خالق ایک ہی ہے اور جتنا کوئی ذات کا مقام زیادہ ہوتا ہے جتنی کوئی ذات بڑی ہوتی ہے اسی قدر در با اختیار ہوتی ہے یا یوں کہو کہ جتنی با اختیار ہوتی ہے اتنی ہی وہ ذات بڑی ہوتی ہے اور جتنا کوئی چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی بے اختیار ہوتا ہے اس کا اختیار اتنا ہی کم ہوتا چلا جاتا ہے آپ انسانوں میں دیکھ لو وقت کا حکمران وہ زیادہ با اختیار ہوگا وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ کے اختیارات تھوڑے ہوں گے اس سے نیچے سیکرٹری کے اور تھوڑے ہوں گے کسی ناظم وغیرہ کے اور تھوڑے ہوں گے آئی جی کے زیادہ ہوں گے ڈی آئی جی کے کم ہوں گے عام پولیس والے کے اس سے کم ہوں گے باپ کے اختیارات زیادہ ہوں گے وی کے اس سے کم ہوں گے اولاد کے اس سے کم ہوں گے تو جتنا قدر اختیارات کم ہوں گے اسی قدر اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے اختیار زیادہ ہے آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں اختیار نہیں ہے اب آپ کو صبر کرنا پڑتا ہے تو ایک پلان ایک پروگرام وہ ہے جو ہم سوچتے ہیں کہ کل کیا کریں گے پرسوں کیا کریں گے اگلے سال کیا کریں گے ایک پلان وہ ہے جو ربال نے طے کر رکھا ہے ما شاہ کانا جو مش نے تیار کیا ہے وہ ہو جاتا ہے جو بندے نے تیار کیا وہ رہ جاتا ہے اگر ایک سیٹھ کا ڈرائیور ہو اور وہ اپنا الگ سے پلان تیار کر لے میں پرسوں تجھے سکھر میں ملوں گا اور ترسوں تجھے کراچی میں ملوں گا اور اس سے اگلے دن میں لاہور میں فلاں سے ملوں گا اور اس کے سیٹ نے ادھر جانا ہی نہ ہو تو وہ سن کر ہسے گا ہی نا کہ یہ ہی پلان بنا رہا ہے میں نے ادھر جانا ہی نہیں اور جہاں میں نے نہیں جانا یہ بھی نہیں جا سکتا یہ تو میرے ساتھ ساتھ ہے تو وہ سیٹھ جدھر چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے وہ زیادہ با اختیار ہے لیکن اس کے اختیارات بھی اللہ کے کنٹرول میں ہیں جہاں اللہ اس کو روک دیتا ہے وہ بھی نہیں جا سکتا اس کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے اس کو کوئی ایسی خبر آ جاتی ہے وہ نہیں جا سکتا اس کو باقاعدہ منع کر دیا جاتا ہے تو نے وہاں نہیں جانا سب کچھ ہو جاتا ہے تو جس قدر انسان چھوٹا ہوتا ہے اسی قدر وہ بے اختیار یا کم اختیار والا ہو جاتا ہے تو اگر انسان کو اپنی اوقات یاد رہے تو یہ اللہ تعالی کے فیصلوں پر پریشان نہیں ہوتا فیصلوں پر پریشان تب ہوتا ہے جب یہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے جب یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی جو چاہوں کر سکتا ہوں تو جب بھی خلاف توقع کام ہو اس کو وہاں صبر کرنا پڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فیصلے خیر پر مبنی ہیں ڈاکٹر سوئچ ہو دیتا ہے نشتر چلا دیتا ہے بظاہر یہ اچھے خاصے صحیح جسم کو پھاڑ دیا بظاہر یہ کام اچھا نہیں لگتا لیکن ہم پیسے دے کر کرواتے ہیں اس لیے کہ حقیقت میں وہ تیرے فائدے میں ہوتا ہے ربض الجلال علی کرام کے بھی آپریشن کے طریقے ہیں آسا ان تک رہی آسان و خیر الحکم و آسا ان تک رہ شی و شر المیرکم اور میں ہو سکتا ہے جس کو تم نا پسند کرتے ہو میں اس کو اچھا سمجھتا ہوں تیرے لیے اور جس کو تم پسند کرتے ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ تیرے لیے اچھا نہ ہو ایک باپ بیٹے کا اتنا فرق ہو جاتا ہے تو خالق مخلوق کا فرق کتنا ہوگا بچہ مانگتا ہے ایک دو پہیے والی سائیکل ابا کہتا نہیں تین پہیے والی لے تیری عمر چھوٹی ہے نا دو پہی والی سے تو ٹانگ توڑوائے گا نہیں لے کر دوں گا یہ سمجھتا ہے کہ ابا زیادتی کر رہا ہے حالانکہ وہ اس کی خیر خا کر رہا ہوتا ہے ربض جلال سے بڑا کوئی خیر خواہ انسان کا نہیں ہے اس کے تمام فیصلے حکمت پر دنائی پر مبنی ہوتے ہیں خیر خاہی پر مبنی ہوتے ہیں لیکن جو بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی جن کو سمجھ آ جاتی ہے وہ اس پہ کبھی خفا نہیں ہوتے کبھی شکوے شکایت نہیں کرتے پھر اللہ تعالی کی شکایت کس سے کرو گے وہ عاقبت کو جانتا ہے وہ نتائج کو جانتا ہے اس کی شکایت ایسے شخص سے کرو گے جو کچھ بھی نہیں جانتا با اختیار ذات کی شکایت بے اختیار انسان سے کرو گے تو وہ شکایت نہیں کرتا انما اشکو بسی و حسنی اہ یقبا علیہ السلام کا بیٹا گم گیا پرماتے میں شکایت اپنے رب سے ہی کرتا ہوں اسی کی طرف شکایت کرتا ہوں اور کسی کی طرف نہیں کرتا تو عزیز بھائیوں نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے اور کوئی خلاف توقع اور منشاہ اور طبیعت کے خلاف فیصلے ہو جائیں کوئی مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے اللہ اکبر نیکی کرنے کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے اللہ تبارہ کا تعارہ فرماتے و ام اور اہلہ وصطبر آلیہ اللہ نہ رسکا نہ بتلی تقوا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور اس پہ صبر کرو نماز پر صبر کرنا پڑتا ہے نماز پر صبر کرنا پڑتا ہے اور اللہ تلرآبین فی بد ہوں وصطبر لے عبادت زمین و آسمان کا مالک ہے اس کی عبادت کرو اور اس پر صبر کرو صبر کرنا پڑتا ہے جہاد کرنا ہو اس پر صبر کرنا پڑتا ہے جہاد پر ظاہر سی بات ہے نیکی کرنی ہے مشکل نیکی ہے تو صبر کرنا پڑے گا بستر چھوڑ کر نماز کے لیے جانا ہے نیند خراب کرنی ہے تو صبر کرنا پڑے گا نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے وہ واقعہ آپ نے بچپن میں پڑھا تھا تین لوگ گار میں پھنس گئے ایک کہتا ہے میری کزن تھی میں اس کو بہت چاہتا تھا وہ, وہ میری بات نہیں مانتی تھی ایک دفعہ اس کو کرز کی ضرورت پڑی وہ قرض لینے آئی میری بات ماننے پر مجبور ہوئی جب میں برا ارادہ پورا کرنا چاہنا چاہ رہا تھا قریب تھا کہ میں منہ کالا کر لوں اس نے کہا اللہ تعالی سے ڈر جاؤ یا اللہ میں ڈر گیا ایسی مقام پر ایسی حالت میں کہ جہاں سے واپسی نہیں ہوتی اس نے کہا اللہ سے ڈر جا میں ڈر گیا یا اللہ یہ نہیں کیا اگر تجھے پسند ہے تو آج ہمیں نجات عطا فرما وہ بہت بڑا پہاڑ جو دروازے پہ گرا ہوا تھا جو کسی کرین سے ہل نہیں سکتا تھا جس کی وجہ سے اندر روشنی تک نہیں آ رہی تھی پیچھے ہٹک گیا یوسف علیہ السلام کتنی مصیبتوں سے گزرے یعقوب علیہ السلام حضرت ایوب علیہ السلام تمام انبیاء کرا تو گناہ سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے یوسف علیہ اسلام کو یہی مصیبت آئی تھی گنا کی دعوت ملی گنا کرنے والوں کو ڈر ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا گناہ کی دعوت پر لبے کہنے والوں کو اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ میرے ابے کو نہ بتا دے یہاں ان کا ابا یہاں کوئی جانتے ہی نہیں کون ہے گلام بکتے بکاتے ہوئے آئے ہیں میرے خاندان کو تانا ملے گا تمہارا لڑکا اس طرح کا خاندان کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کے برعکس اگر گنا نہ کیا تو سزا ملے گی کس قدر بڑا امتحان تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا پھر ایک سے بھاگے تو اور بھی آ گئی ساتھ ملا لی انہوں نے اور سب نے مل کر مکر کیا ان کو پھنسانے کے لیے فرماتے ہیں رب سی جنو احبا یا اللہ یہ کام جو مجھے کہتی ہیں اس سے تو اچھا ہے میں جیل میں چلا جاؤں صبر کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ انسان یہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ تکلیف اوروں کو آئی ہے مجھے پھر بھی کم آئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی غنیمتیں تھے بانٹ رہے ہیں ابھی ہفتہ دس دن پہلے جو بندے فتح مکہ پر مسلمان ہوئے تھے ابو سفیان رضی اللہ میں سے تھے ان کو آپ نے تین تین سو اونٹ تک دے دیے ایک اونٹ اگر دو لاکھ کا ہوا تو کتنے دیے ہاں ایک ایک بندے کو چھ چھ کروڑ تک اور جو مکہ سے نکلے مارے کھاتے ہوئے ابو بکر صدیق جیسے اور وہ لوگ جنہوں نے سنبھالا دیا رضی اللہ عنہم مدینے والے ان کو کچھ نہیں دیا اور یہ نئے مسلمانوں کو اتنا زیادہ دے دیا ایک بولا کہتا ہے اس تقسیم سے اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کہتے مجھے بڑی تکلیف ہوئی اس بات پر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا آپ کو بہت تکلیف ہوئی حتیٰ کہ میں پریشان ہو گیا کہ کاش میں نے نہ بتایا ہوتا تو آپ نے کیا جواب دیا فرمایا موسا ادیا میں اس پہ صبر کروں گا میرے بھائی موسا کو اس سے بھی بڑی تکلیف آئی تھی انہوں نے سبر کیا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہی سب سے زیادہ تکلیف آئی ہے اس سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں آئی جیسے کئی لوگ سمجھتے ہیں تو پھر یہ سوچو کہ لوگوں کی مصیبتیں ان کے دین میں ہوتی ہیں ہماری مصیبت دنیا میں ہے ہماری تکلیف سے دنیا کمزور ہوگی لوگوں کی مصیبتوں سے ان کا دین کمزور ہو رہا ہے دنیا تو چار دن کی گزری جانی ہے تو میں پھر بھی اچھا ہوا کہ میرا دین سلامت ہے دنیا قربان ہوتی ہے تو ہو جائے اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ دنیا کی مصیبت کو دین کی مصیبت کو دنیا کی بنا لیتے ہیں اور جو برے لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا کی مصیبت کو دین کی بنا لیتے ہیں دین کی مصیبت سے دین جاتا رہتا ہے دنیا کی مصیبت سے دنیا کمزور ہوتی ہے تو یوسف علیہ السلام اگر ان کی بات مان لیے ہوتے تو ان کا دین کمزور ہوتا دنیا کمزور, دنیا کمزور ہوتی دنیا کمزور ہوتی آخرت کمزور ہوتی دنیا اس کی ان کی اچھی ہو جاتی ملکہ کی نظر میں وہ اچھے ہو جاتے مگر دین کمزور ہو جاتا اللہ سے کہتے یا اللہ میری مصیبت کو دین کی وجہ دنیا کی بنا دے مجھے جیل چاہیے کوئی جرم نہیں کیا تقریبا نو سال جیل میں رہے کوئی جرم نہیں کیا ایک عورت آئی آ کر کہتی ہے اللہ کے رسول علیہ سلاۃ السلام مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں یہ مسلم میں روایت ہے اور میں گر جاتی ہوں تڑپتی تڑپتی میرا تہبند کھل جاتا ہے میں کیا کروں بس آپ خالی دعا کر دیں آپ کا کیا خیال ہے اگر آپ کے پاس کوئی آئے جی وہ مجھے تکلیف ہے اور اتنی قابل ترس حالت ہے تو آپ دعا کر دے تو آپ کیا کرو گے نہیں کرو گے لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام فرماتے ہیں بی بی اگر چاہتی ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں ان شیتی دعوت تو لکی و انصبر تھی فلکل جننا اور اگر دعا نہ کرواؤ اس تکلیف پر صبر کرو تو میں محمد جنت کی شہادت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی زہ قسمت اگر ایک تکلیف کے بدلے جنت ملتی ہے تو اور کیا چاہیے بس اتنی دعا کر دیں کہ میں میرا تہبند کھلا نہ کرے آپ نے دعا کر دی گرتی تھی تڑپتی تھی مگر برہنا نہیں ہوتی تھی دنیا کمزور کر کے جنت لے لی دنیا کی تکلیف برداشت کر کے دین کو اچھا کر لیا یوس علیہ السلام نے دین کی مصیبت کو دنیا والی بنا لیا آج جو آپ کو تکلیف ہے اس سے دنیا کمزور ہو رہی ہے دین کمزور ہو رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو تکلیف آتی ہے تکلیف اس پہ قائم رہتی ہے تکلیف موجود رہتی ہے یہاں تک کہ وہ دنیا میں چل رہا ہوتا ہے اور اس پر کوئی گنا باقی نہیں رہ یہ مصیبتیں گناہوں کو دور کر دیتے ہیں اس انسان اعلی مقامات حاصل کر لیتا ہے جنت کیونکہ صبر ایسی عبادت ہے کہ جس کا اللہ نے کوئی حساب نہیں رکھا جس کا اجر کا کوئی حساب ہی نہیں ہے انما نما یو افساب بغیر حساب تو برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے نیکی کرنے کے لیے بھی صبر چاہیے ہوتا ہے میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں ایک بندہ جہاد کر رہا ہے خیبر کے موقع پر مگر بے صبرا ہے آپ نے فرمایا یہ جہن میں جائے گا ساتھ ہی پیچھے لگ گیا جا کر چیک کیا دشمن کو کاٹتے کاٹتے اس کو زخم لگے صبر نہیں کر سکا اپنی ہی تلوار کا دستہ زمین پر رکھا نوک سینے پر رکھی اور اپنے آپ کو ختم کر لیا نیک ہے پاک ہے بظاہر نمازیں پڑھتا ہے کلمہ پڑتا ہے جہاد کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں کرتا ہے لیکن صبر نہیں تو عزیز بھائیو برائی سے بچنے کے لیے بھی صبر نیکی کرنے کے لیے بھی صبر اور نمبر تین اللہ کے لیے تکلیف آ جائے اس کو برداشت کرنے میں بھی صبر اللہ اکبر کچھ لوگوں کو تو بلا وجہ یعنی وہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہے کوئی دعوت اللہ کا کام نہیں کر رہے کوئی جہاد فیصب اللہ کا کام نہیں کر رہے تو ہر مومن کو اس کے دین کے مطابق تکلیف آتی ہے یہ حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تکلیف آتی ہے دین کے حساب سے آپ کی کلاسیں بنی ہوئی ہیں کوئی آپ میں سے پرائمری میں ہے کوئی مڈل میں ہے کوئی میٹرک میں ہے کوئی, کوئی انٹر میں ہے آپ سب کسی نہ کسی کلاس میں ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انٹر کا امتحان پرائمری سے مشکل ہوتا ہے پیسے کے حساب سے آپ کی کلاسیں ہیں یہ کروڑ پتی ہے یہ لاکھ بتی ہے برادریوں کے حساب سے آپ کی کلاسیں ہیں اللہ کے نزدیک ایمان کے حساب سے تکلیف پر صبر کے حساب سے بھی آپ کی کلاسیں ہیں اور اس حساب سے ہی پیپر ہوتے ہیں ان نہ اعظم البلائی ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کا پیپر مشکل ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہے جس کا پیپر آسان ہے اس کا اجر بھی کم ہے جس کا دین اچھا اس کا پیپر مشکل ہے ان اللہ قوم ان جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزماتا ہے کوئی کمپنی دنیا میں ہو کوئی پرائیویٹ ہو کوئی سول ہو کوئی فوجی ہو کسی نے کوئی ملازم رکھنا ہو کسی انسٹیٹیوٹ نے کوئی ٹیچر رکھنا ہو اس کی ڈگریاں بھی دیکھتے ہیں کاد بھی مانپتے ہیں وزن بھی دیکھتے ہیں اور تجربہ بھی دیکھتے ہیں اور اس کا پیپر بھی لیتے ہیں ٹیسٹ پاس کرو گے تو لیں گے میرا رب بھی جب آپ کو اپنی جماعت میں قبول کرتا ہے یا ایک مرحلے سے اگلے مرحلے میں قبول فرماتا ہے تو ٹیسٹ لیتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی وہ سنت ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی ولند سنت اللہ تبدیل تو تکلیف آ جاتی ہے اس پر صبر کرنا پڑتا ہے تمام انبیاء کرام کو تکلیفیں آتی رہیں فرمایا سب سے زیادہ تکلیفیں امبیا کو آتی ہیں ثم امزل فل امزل جو اس سے قریب قریب ہے ان کو زیادہ جو دور دور ہے ان کو کم آتی تکلیفیں سب کو آتی ہیں الفلا می محاس بننا سوئ تھرکول کیا تم نے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ آمنا کہنے کے بعد آزمائش نہیں آئے گی وہ تو آئے گی آمن کے بعد پرائمری میں پر بیٹھے ہو تو چھوٹی تکلیف آئے گی آپ پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑی ہو جائے گی آگے بڑھو گے زیادہ ہو جائے گی بیک فٹ پر چلے جاؤ تکلیف کم ہو جائے گی کلاس چھوٹی ہو جائے گی ازر کم ہو جائے گا آگے بڑھو گے تو تکلیف زیادہ ہو جائے گی کلاس بڑی ہو جائے گی امتحان بڑا ہو جائے گا حتا کہ لڑتے لڑتے جان پیش کرنے والے کو جتنی تکلیف آتی ہے وہ میکسیمم تکلیف ہے جان ہی دے دی نا مال بھی دے دیا جان بھی دے دی جب جان چلی گئی تو مال کہاں رہا وہ بھی چلا گیا تو یہ اعلیٰ کلاس ہے یہ پی ایچ ڈی ہے اس کے بعد کوئی کلاس نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اس کو قبر میں آزمایا نہیں جائے گا سورن قبرا بہ نسائی میں ہے کہتے ہیں آزمایا نہیں جائے گا صحابی پوچھتے ہیں کیوں نہیں آزمایا جائے گا آپ نے فرمایا کفا بارکوف اللہ صفنا اس کی سر پر تلواروں کی چمکار توپوں کی دھاڑ اور گولیوں کی بچھاڑ اس کا امتحان لینے کے لیے کافی ہے وہ آخری پیپر ہو گیا ہے اس کے بعد اور کوئی پیپر باقی نہیں رہا ہے دنیا کے پیپر پورے کر کے جاؤ گے تو آخرت والے نہیں ہوں گے سیدھی سی بات ہے جس کے پیپر پورے نہیں ہوئے آخرت میں پورے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا او المن شک و آن القبر میں میری قبر سب سے پہلے پھٹے گی قیامت والے دن اور میں باہر نکلوں گا جب سب سے پہلے پھٹے گی تو پھر فرماتے ہیں میں دیکھوں گا موسا علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے جب آپ کی سب سے پہلے قبر پھٹی ہے تو پھر وہ پہلے کیسے اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کیسے عرش کے پائے کو پکڑ لیا فرماتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ مجھ سے بھی پہلے اٹھے ہیں یا ان کو تور کی بہوشی کے بدلے اللہ نے آخرت کی بے ہوشی ان کی معاف فرما دی بات سمجھ گئے تور میں بے ہوش ہو کر آخری امتحان دے دیا آخرت کا معاف ہو گیا تلواروں کے سائے میں جان دی دنیا میں قبر والا معاف ہو گیا جو سارے پیپر دے کر یہاں سے گیا ادھر والے آگے والے معاف بھی ہو گئے اور آلہ مقام بھی جنت کا مل گیا اور جس نے یہاں پہ پیچھے پیچھے دور دور دین سے دور دور زندگی گزاری آگے نہیں بڑھا تکلیفوں سے بچنے کی کوشش کی آفیت میں رہنے کی کوشش کی اپنے اسٹیٹس جعلی اسٹیٹس پہ کمپرمائز نہیں کیا تو پھر وہ سارے پیپر دے کر جانا پڑے گا یہاں نہیں تو قبر میں ہوگا اور میں کوم مثل فتنت المسیح دجال جو زندہ ہوں گے ان کو دجال کا فتنہ جتنا سخت آئے گا اتنی سخت آزمائش ہر شخص کی قبر میں ہوگی اور جو دنیا میں جان دے کر گیا اس کی نہیں ہوگی حضرت مسا علیہ السلام کی بے ہوشی آخرت والی معاف ہو گئی تو میرے عزیز بھائیوں جب آمنہ دیا ہے تو پھر پانی انہی پلوں کے نیچے سے گزرے گا اگر دنیا کے پیپر نہ لینا اس میں کوئی استثنائی شکل ہوتی کوئی ایکسیپشن ہوتی تو اس کا سب سے زیادہ حقدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتھا پھوٹا ہوا ہے دانت مبارک ٹوٹا ہوا ہے سر زخمی ہے حضرت علی پانی بھر بھر کر لاتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہ بابا کا سرد ہوتی ہیں خون بند نہیں ہوتا خود ٹوٹ کر ماحے کے اندر گز گئی ہے حضرت ابو بیدہ بن بنجرا رضی اللہ عنہ نے منہ میں ڈال کر اس لوہے کو آپ کے ماتھا مبارک سے نکالا اتنا زور لگایا کہ ابو بیدا کا دانت نکل گیا مگر لوہا نہیں نکلا پھر دوسرے دانت سے کوشش کی بڑی مشکل سے وہ لوہا باہر نکلا پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے چٹائی جلا کر کے زخم کو اس کی جو رماد تھی راک تھی اس کے ساتھ بھر دیا اگر اسی خونی لکیر سے گزر کر ان کو جانا پڑا جن کے ساتھ رب کو سب سے زیادہ محبت تھی تو یہ اطنا ہمارے لیے کہاں سے آ جائے گا میں حیران ہوتا ہوں کہ آپ کا دوست یہاں سے نکلے اور اللہ نہ کرے اس کی کوئی پٹائی شروع کر دے آپ کھڑے کیا کرو گے وہاں دیکھتے رہو گے یا دفاع کرو گے آپ کی محبت اور آپ کی دوستی کا تقاضا اور وفا کا تقاضا ہے کہ آپ اپنے بھائی کا دفاع کرو میرے رب کو اپنے حبیب سے بہت زیادہ پیار ہے اور دشمن ان کو مار رہے ہیں اور رب ان کے دفاع پر قادر بھی ہے مگر اللہ تبارہ کا تعالیٰ ان کا فوری طور پر دفاع کر کے ان کو زخم سے نہیں بچاتا یہ بتانے کے لیے کہ آلہ درجات اسی رستے سے گزر کر ملتے ہیں اس سے کوئی استثناء نہیں ہے یہیں سے گزرنا پڑے گا اگر ہم وہ اعلیٰ درجات چاہتے ہیں تو تکلیفوں سے ہی گزرنا پڑے گا مصیبتوں سے ہی گزرنا پڑے گا الله تبارك وتعالى فرماته ام حسبت من تدخل الجنة يا اتم سمعتهوك ايسي جنة مجلجهوك ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ابه تقتو یہ معلوم نہیں کہ جهاد کرنوا على كون كونه ام حسبت من تدخل الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم البعساء والضراء والزلزل حتى يقول الرسول والذين عامنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب تو عزیز بھائیو جب تکلیف آئے فوراً صبر کرے کیسے صبر کرے نمبر ایک اناج پڑھے تکلیف کوئی بھی ہو ہم سمجھتے صرف وفات پر پڑھتے کوئی تکلیف بھی ہو ان پڑھے اللہ آجر نیفی مصیبت ہی وہ اخل فلی خیرا یا اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے اس کا نیمل بدل دے یہ پڑھے اور جیسے ہی تکلیف آئے یوں سمجھے کہ یہ فلم تو پہلے سے تیار تھی میں ابھی دیکھ رہا ہوں پریشانی کی بات نہیں ہے یہ تو میری پیدائش سے بھی پہلے سے تیار تھی ایسا ہی ہونا تھا فوری طور پہ زبان کو روک کے اگر اس وقت کوئی نشوکری کا کلمہ نکل گیا تو بعد میں صبر تو آ ہی جاتا ہے ایک عورت قبر پہ رو رہی تھی آپ نے فرمایا صبر کر کہتی ہے آپ کو کیا پتا مجھے کتنی تکلیف آئی ہے اس کو نہیں پتا کسی نے مجھے کہا ہے کسی نے بتایا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے واپس آئی آ کہتی اچھا جی پھر میں صبر کرتی ہوں فرمایا صبر پہلی تکلیف پر ہوتا ہے تکلیف کی ابتدا پر ہوتا ہے بعد میں صبر تو سب کو آ ہی جاتا ہے زبان کو روکے واویلے سے سے خانی سے ہاتھوں کو روکے سینہ کو بھی کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آپ کا بیٹا ہے ایک واقعے میں دوسرے واقع میں آپ کا نوازہ ہے جان نکل رہی ہے بچہ تڑپ رہا ہے روح نکل رہی ہے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے سات بر کہتے ہیں جی آپ رو رہے ہیں فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں بیٹا فوت ہوا فرمایا ان یا ابراہیم بیٹے دل میں بڑا جم ہے والا آنکھ بہ رہی ہے بولا کن مان اللہ ما, مَا نا مگر ہم زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں نکالیں گے مگر جس سے اللہ خوش ہو ہم تیرے جانے سے بڑے غمگین ہیں بہت غمگین ہیں مگر کوئی واویلا نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کا بچہ فوت ہوتا ہے فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے تم میرے بندے کے دل کا ٹکڑا کاٹ کر لے آئے ہو جی تو کیا کہہ رہا تھا وہ یا اللہ تعالی شکر ادا کر رہا تھا تیری حمد کر رہا تھا اور ان للہ پڑھ رہا تھا اور اس نے کچھ نہیں کیا فرمایا میں میرے بندے کے لیے جنت میں محل بنا دو اور اوپر لکھ دو بیت الحمد یہ تعریف والا گھر ہے اور وہی اگر واویلا کرے کچھ نہیں ملے گا اور بچہ بھی واپس نہیں آئے گا بچہ بھی واپس نہیں آئے گا تو اس لیے بھائیوں دل کو اللہ کی رضا پر راضی کریں زبان کو اللہ کا متی اور فرمابردار کریں کوئی جدا فدا واویلے کے الفاظ نہ نکالے فوری طور پر اور دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ تکلیف کس کو آئی ہے میں تو پھر بھی اچھی حالت میں ہوں کتنے لوگ ہیں جو اسی تکلیف پر واویلا کر کے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں کتنے لوگ ہیں ان کی تکلیف سے دین برباد ہوا آخر تباہ ہوئی ہے میری تو دنیا کمزور ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اور دے دے گا حضرت امی رضی اللہ عنہ شوہر سے بڑی محبت کرتی تھی شوہر فوت ہو گیا آپ نے تعزیت کی تسلی دی فرمایا یہ دعا پڑھ یا اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما کہتی میں نے پڑھنی شروع کر دی لیکن دل میں سوچا کہ کیا دنیا میں ابو سرما سے اچھا بھی کوئی ہے چند دن ہوئے عیدت گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیج دیا اور کمال درجے کا صبر یہ ہے دل میں اللہ کی رضا پر راضی ہو اور اپنے امپریشن اپنے فیس ریڈنگ چہرے پر ایسی کوئی تکلیف کے اثرات بھی نہ آنے دے یہ کمال درجے کا صبر ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ بیٹا ان کا بیمار تھا شوہر ابو طلحہ اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا چلو جہاد کے لیے بیمار بچے کو چھوڑ کر جہاد پر چلا گیا اتفاق یہ ہوا کہ جس دن وہاں سے واپسی ہوئی اسی دن بچہ فوت ہو گیا اتراہ آ کہ مجاہد واپس آ رہے ہیں کون کون شہید ہوا کون کون بچ کر آیا ان کا شوہر بھی بچ گیا ہے ادھر سے بیٹا فوت ہو گیا ہے اپنے دل سے پوچھو کہ ماں پر کیا بیتتی ہے جب بچہ فوت ہو جاتا ہے اور پھر شوہر بھی گھر میں نہ ہو کہنے لگی کوئی شخص میرے شوہر کو بیٹے کی وفات کی خبر نہ دے اپنے روٹین میں رہو میں خود ہی بتاؤں گی اس کو رات کا وقت تھا بچہ فوت ہوا تھا گھنٹہ دو گھنٹے بعد شوہر بھی آ گیا بیٹے کو ساتھ والے کمرے میں لٹا کر اوپر کپڑا ڈال دیا اپنے آپ کو خوبصورت بنایا شوہر آیا اس کا استقبال کیا اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا اس کو احساس نہیں ہونے دیا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے صبح ہوئی تو کہنے لگے ہاں رات آتے اس نے پوچھا بچے کا کیا حال ہے کہنے لگی وہ پہلے سے تکلیف اس کی تکلیف ختم ہو گئی ہے پہلے سے بہتر حالت میں ہے اس کو کہتے توریا ظاہر سی بات ہے زندہ بچہ تکلیف میں ہے روح نکل گئی تو تکلیف ختم ہو گئی صبح اٹھے نماز پڑھی تو کہنے لگے اچھا اپنا اپنے شور سے کہنے لگی کہ پڑوسیوں سے ہم نے کوئی چیز لی تھی اور وہ ہمیں بڑی اچھی لگی ہمارا اس سے دل لگ گیا اور اب وہ واپس مانگ رہے ہیں اور ہمارا دینے کو دل نہیں چاہ رہا کہ تمہارا دل نہیں چاہ رہا جب چیز ان کی ہے تو واپس کرو اس کو کہنے لگی فہ تصب ابنا کا پھر اپنے بیٹے کا آجر اپنے رب سے لے وہ فوت ہو چکا ہے پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا جہاں کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کر دی آپ نے فرمایا اللہ آپ کی گزری ہوئی رات میں برکت فرمائے اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ابھی طلحہ تا فرمایا اس طرح کے صبر تھے ان لوگوں کے کہ بچہ بیمار ہے اس کو جہاد سے نہیں روکا واپس آیا تو اس کے آرام کی فکر کی ہے اس کی سہولت دیکھی ہے جو جانا تھا وہ تو چلا گیا آپ اس کو تو پریشان نہ کروں آتے ہی واویلا شروع کر دوں تو میرے عزیز بھائیوں اللہ فرماتے اور کما صابار رسول اے میرے پیارے حبیب جس طرح عظمت والے ازم عظم والے عظیمت والے سابقہ انبیاء اور رسل نے صبر کیا تھا اس طرح آپ صبر کرو میں اپنے آپ کو اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جس طرح ان نبیوں نے اور ان سے ہابائی کرام نے صبر کیا ہمیں اس طرح صبر کرنا چاہیے اور اس کا اجر سوائے جنت کے کچھ نہیں اللہ تعالی عمل کی توفیق دے عمل